السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاه والسلام علی رسول اللہ اما بعد ریاض الصالحین کا پہلا باب باب الاخلاص چل رہا ہے آج ہم اس کی حدیث نمبر 10 پڑھیں گے انشاءاللہ وعن ابي هريره رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو هریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سولاد الرجل فی جماعتن ایک آدمی کی نماز ایک شخص کی نماز جماعت کے ساتھ علی و فی ہی و بیتی ہی عشری درجہ اس کا ثواب اجر پڑھا دیتی ہے بازار میں یا گھر میں اکیلے نماز پڑھنے سے برضاء عشرین درجہ بیس سے زیادہ کچھ درجے عربی میں برض ایک سے لے کر نو تک کے درمیان کے ہنسے کو بولتے ہیں مثلاً اکیس بائیس تیئیس چوبیس پچیس ان میں جتنے بھی یہ ہنسے ہیں جس کو عربی میں بزان کہتے ہیں جس طرح صورت روم میں بیس کا ذکر ہوا ہے کے نام سے چند سال ایک سے نو کے درمیان کچھ سال بز عام درجہ تو بیس کے بعد جو بز بولا گیا ہے اس سے مراد بائیس تیئیس چوبیس پچیس 26 اس طرح کے مختلف دوسری دیگر احادیث سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کی گئی ہو اس میں 23, 25, 27 دراجات زیادہ ثواب ہے ضالع کام ادا تو اور یہ درجہ اس کو کیسے ملتا ہے کہ وہ اچھا اچھی طرح گھر سے وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف آئے ثم اطل مسجد پھر مسجد کی طرف آئے لا یرید اللہ صلاح اور وہ نماز پڑھنے کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں چاہتا لا ین حضلا اس کو جو گھر سے یا اپنے کام سے نکالنے والی چیز ہے وہ صرف نماز ہے اس کا مقصد اس کی نیت صرف نماز ادا کرنا ہے لم یکت خطوطََََََََََََ اللہ رفع ال بيحہ دار اس كى ہر قدم کے بدلے ایک اس کا درجہ بلند کیا جاتا ہے وہ عنہ ہو بيحہ قطىى عطن المسجد اور اس سے اور اسے ایک, برائی ایک گناہ کو ہٹایا جاتا ہے اٹھایا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ مسجد میں داخل ہو جائے فعدہ دخل المسد اکا نفصول اور جب وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے اور داخل ہونے کے بعد نماز شروع کر دیتا ہے ماں کا نتسولات ہی یا سو اور جب تک وہ نماز میں رہتا ہے یا اس کو نماز اپنے ساتھ مشغول رکھتی ہے نماز میں وہ مصروف رہتا ہے تو اس کا وہ تمام وقت نماز کی ہی حالت میں گزرتا ہے مثلاً اس کا معنی یہ ہوگا کہ اگر انسان اذان کے بعد مسجد میں داخل ہوتا ہے یا اذان سے پہلے داخل ہوتا ہے اور طیت المسجد پڑھ کر طیت المسجد دو رکھتے ادا کر کے بیٹھ جاتا ہے اور وہ انتظار کرتا ہے جماعت کھڑی ہونے کا جماعت کے وقت کا انتظار کرتا ہے تو اس وقت کا جو اس کا انتظار ہے وہ سارا اسی طرح ہی شمار ہوگا جس طرح وہ نماز میں ہی اس نے وقت وہ گزارا نفل پڑھتا رہا نماز پڑھتا رہا یا دعا کرتا رہا اس میں وہ اس کا وقت شمار کیا جائے گا ولملاکۃت یسل احد الما داما فی مجلس ص اللہ فی اور فرشتے اس پر اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہیں گے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ اسی مجلس میں بیٹھا رہتا ہے جس میں اس نے نماز پڑھی اس سے مراد یہ ہے کہ نماز فرض نماز سے سلام پھیرتا ہے تو وہ ذکر اذکار کرتا ہے دعا کرتا ہے مغفرت طلب کرتا ہے تو جب تک وہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہے گا یا مسجد میں رہے گا تو اس فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں اور فرشتے کہتے کہ ہیں یقون اللہ مغفی اللہ اللہم مرحم ہو اے اللہ اس پر رحم کر اللہم مغفی اللہ اللہ اس کی مغفرت کر دے اللہ متب علیہ اللہ اس سے رجوع کر لے یا اس کے گناہ معاف کر دے اس کی توبہ قبول کر لے معلم یو ذفیع جب تک اور یہ دعا فرشتے اس وقت تک کرتے رہتے ہیں جب تک وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا یا کسی کو وہ اعضا نہیں دیتا کسی سے جھگڑتا یا کچھ تلخ بات نہیں کرتا اس وقت تک فرشتے یہ دعا کرتے رہتے ہیں معاللم یوہ دس فی ہی یا اس وقت تک جب اس کا وضو نہیں ٹوٹ جاتا متفق کنالی یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے ریاض صحین کے اس حدیث سے ہمیں جو بخاری مسلم کی روایت ہے سیدنا بحرارہ نے روایت کی ہے نبی علیہ صلاۃ وسلام کی اس حدیثہ میں کافی ساری چیزوں کا درس ملتا ہے سب سے پہلے یہ کہ انسان کی نیت خالص ہونی چاہیے وہ نماز ادا کرنے کے لیے نکلتا ہے گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے گھر سے وضو کرنے کا الگ ثواب ہے پھر وہ جتنا راستے میں چل کر جاتا ہے اس کی نیت خالص اللہ کے لیے ہے اور صرف دل میں یہی ہے کہ میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں تو اس کو اس چیز کا ثواب ملتا ہے ایک قدم کے بدلے اس کا کو نیکی ملتی ہے اس کے درجات بلند کیے جاتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ صرف نیکی ہی نہیں دی جاتی بلکہ اس کا ایک گنا بھی مٹایا جاتا ہے اسے جو غلطی سرزد ہوئی ہوتی ہے وہ بھی اسے اٹھائی جاتی ہے اسی طرح دوسرا مسئلہ جو ہمیں اس صدی سے ملتا ہے یہ ہے کہ نماز باجماعت سے سستی کرنا منع ہے نماز مرد حضرات کے لیے وہ تندرست ہے ہوش میں ہے اپنے آپ میں مکلف ہے وہ تو اپنا کاروبار دکان بازار میں سے رہنا یا کسی بھی کام میں وہ مصروف ہے اذان کا ٹائم ہو گیا یا اذان ہو گئی سن لی یا نہیں سنی صرف نماز باجماعت کا ٹائم ہو گیا تو وہ نماز باجماعت ادا کرے اس میں سستی نہ کرے تیسری چیز جو ہمیں اس سے ملتی ہے وہ یہ کہ اگر انسان کسی شدید ضرورت کے تحت یا بیمار ہے یا اور کسی مسئلے میں ہے اس کو نہیں پتہ چلا اذان کا وہ نماز گھر میں بھی پڑھ سکتا ہے بازار میں ادا کر سکتا ہے نماز لیکن اس کا کیا ہے اس کو وہ جو درجات مل رہے ہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے وہ تیئس ہیں پچیس ہیں یا ستائیس ہیں جتنے بھی وہ دراجات ہیں اس کو جو درجات ملنے ہیں وہ درجات اس کو نہیں ملیں گے البتہ ایسا نہیں ہے کہ اس کی نماز قبول نہیں ہوگی نماز اس کی درست ہے انشاءاللہ اللہ کے ہاں لیکن وہ ان درجات سے محروم رہے گا جو با جماعت نماز کی فضیلت پائی جاتی ہے وہ نہیں اسے ملے گی اسی طرح سب سب عامال سے بہتر عمل جو ہے وہ نماز کا ہے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں تو نماز کی جب اس کو فکر ہوگی تو اس کی فضیلت یہ کہ اس کے لیے فرشتے بھی دعا کرتے ہیں اسی طرح وہ خود اپنے لیے مغفرت طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی مقرر کر دیتا ہے کہ اس بندے کے لیے مغفرت کی دعا طلب کی جائے اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کے پر رحمت بھی فرماتے ہیں اور مغفرت بھی اس کو دیتے ہیں اس کے گناہ ختم کرتے ہیں پھر اس حدیث سے ایک اور مسئلہ جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچانی خواہ یہ مسجد ہو یا مسجد کے باہر ہو کسی بھی جگہ پر ہو مسلمان مسلمان کو اپنی زبان سے اپنے ہاتھ سے اپنے کسی کام سے عمل سے کسی قسم کی تکلیف نہ دے اگر وہ مسجد میں ہے نماز کے انتظار میں ہے وہ جہاں اتنی ساری نیکیاں پا رہا ہے اور اگر وہ کسی مسلمان کو ازیت دے دیتا ہے کسی کے ساتھ جھگڑ جاتا ہے ڈانٹتا ہے کسی سے الجھتا ہے تو وہ فرشتوں کی دعا سے محروم ہو جاتا ہے جو فرشتے اللہ نے اس کے لیے مقرر کیے ہیں دعا کرنے کے لیے اس کی مغفرت طلب کرنے کے لیے اس کو محرومی مل جاتی ہے اس طرح کرنے سے کسی کو تکلیف پہنچانے سے تو اس طرح بھی ہمیں نہیں کرنا چاہیے اس میں خاص احتیاط کرنی چاہیے اسی طرح اس حدیث میں ایک اور چیز جو یہ ہے کہ گھر سے ہم نے اگر وضو کر کے ہم گئے طہارت حاصل کر کے گئے تو اس کا ایک الگ ثواب ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا تقرب ہے اس کی نیکیاں الگ سے ہیں تو اللہ تعالی نے ہمارے لیے جو کافی ساری چیزیں انعامات رکھے ہیں ایک چھوٹے سے عمل ہے صرف نماز پڑھنے انسان نے جانا ہے کوشش کر کے پانچ وقت کا نمازی ہے اگر وہ کوشش کر کے بعد جماعت نماز ادا کرتا ہے تو اس کے لیے اتنے سارے دراجات ہو جاتے ہیں اتنے ساری نیکیاں اس کو مل جاتی ہیں پھر اس حدیث سے یہ ملتا ہے کہ اچھی طرح وضو جو کرتا ہے اس کی نیکیاں اس کو نیکیاں الگ سے ملتی ہیں اور اس کے جو گناہ کیے ہوتے ہیں ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان انجانے میں نظر کا گنا ہو گیا کوئی کانوں کا ہو گیا کانوں سے کچھ سن لیا نظر سے کچھ ایسا دیکھ لیا نظر پڑ گئی کہیں اس کے یہ گنا اللہ تعالی کی طرف سے وضو کی حالت میں اچھا وضو کرنے سے وہ دھل جاتے ہیں یہ دوسری دیگر کئی احادیثوں سے یہ ثابت ہوتا ہے اسی طرح دراجات جو نماز کے ہیں وہ دیگر روایات سے ہمیں ملتے ہیں اللہ نے جو بہت جماعت نماز کے دراجات مقرر کیے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہمیں یہ افصل عمل ہے نماز کا جو ہم اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پانچ وقت پانچ وقت کی نماز ایک دن میں مقرر کی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس نماز کو بہت جماعت پابندی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو سستی کوتای کاہلی ہے اسے دور کرے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق فرمائے وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب